اور وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوا اس دعا کے کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گنا اور جو زیادتیاں ہم نے اپنی کام کی اور ہمارے قدم جمع دے اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے